اللہ کا ایسا جو آئے ہیں کے یہ اللہ کا بڑا چھوڑا اور بہتر بڑا فروغ ہے کہ حضرت فضل و لے اور دلوں میں لوگ آپ نے میرا تو کچھ اس میں دخل نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں گرمی میں اس مئی جون کی خدمت ہندوستان کو دی ہے انگلینڈ میں کہ نہیں لیکن اس بار مجھے بتایا سب ٹھنڈے ملک میں مت جاؤ ان غریبوں میں بھی جاؤ گرمی میں بھی جاؤ اللہ بڑا فضل و کرم ہے ان کے اندر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و برکت عطا ہم بریلی سے آئے ہم کہتے ہیں ہم بریلی والے آپ بھی کہیں گے ہم ہے بریلی والے ہم ہے بریلی والے والے شاید ہم ہیں بریلی والے دبنے والے ہم ہے بریلی والے بریلی والے ہم ہیں بریلی والے ہم ہے بریلی والے کے آیا تھا جب بریلی رضا کی چوکھٹ کھائے اس کے دل کی بھاگا کھڑے جو دیکھے لاہور پڑھنے جانتے ہیں میں عالمی اسلام بھی جاتا ہوں لوگ نیٹ پر جاتے ہیں یہ, یہ لائق نہیں ہے, نامائن, نامائن, نامائن. میرے بلاؤ وہ لاہور پڑھے تو دنیا में جائے گی کہ نہیں یہاں یہ دعوت بھی نہیں دیتا پوچھتا نہیں ہے یہ کام ہم تجھے بھی ہم چاہتے ہیں کہ درمیان میں جانا کہہ دینا جو ہار جائیں گے اور اس سے بیماری بھی دور رہے گی جو لاہور پڑھنے سے گیارہ ہزار گھر پر اعلیٰ حضرت امام علیہ و مزارے کلو میٹر فاصلے پر باکر گنج عیدگاہ پر, پر جامع سرکار کے تجویز رکھے گی ایک بڑا مدرسہ سرکار مفتی اعظم کے درمیان میں میں ان سے مریض ہوں حضور مفتی اعظم سے ان کی بڑی کرامت ہے میں نے کیا حضور سرکار میں سوانس سوداگر میں درگاہ درگاہرال کے قریب میں جو مدرسہ آیا اس میں دو سو گز کے مدرسے پڑھتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس کو اللہ تعالی جذبہ بھی دے حوصلہ بھی دے اس کے مدرسہ ہو جائے الحمدللہ اللہ خضر کرم ہے سرکار مفتیا کرم سے جامعہ نوریہ ریارہ ہزار بڑھ کے کھڑا ہو گیا آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ چند مت دو جامعہ موریا کو لیکن آپ کے درمیان میں جو بچے اس لائف ہے شعور ہے ان میں تو جامعہ بھیجو وہاں اچھے پڑھانے والے ہیں ماشاءاللہ اللہ اس میں وہاں اور آل, آل کا کا و برکت بھی وہاں سے ملے جامعہ موریا میں کھانا بھی ہے رہنا بھی ہے بورڈنگ بھی ہے پلے گراؤنڈ بھی ہے کھیلنے کا میدان بھی ہے بہت بڑا مدرسہ ہے ماشاء تو اس میں آپ اپنا بچہ بھیجیں میرا موبائل نمبر نوٹ نو سو پینتیس نو سو دس ایک ہزار دو ہو گیا نمبر پورا نو سو پینتیس نائن تھری فائیو نائن ون زیرو ون ڈبل زیرو ٹو میرا نمبر ہے کی کوئی ہو یا کسی کو آپ کو ہو اس موبائل نمبر پر آس اس کو دے سکتے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جین کی خدمت کرنے کی توفیق کے پاس پیسہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں آپ کے خود کیا کہ کہ وہ دے گا ہم بتا دے گا آپ نے فرمایا ہم بتا دیں گے کون دے گا آپ کی خبر سے آواز آنے لگی کون بیچا دینے کو منہ چاہیے لیا, لیا. پڑھا لیکن لاہور پڑھوایا الحمد للہ میری میرے ذریعے سے یہ سب اللہ حساب کر کا جسے جی کافی کافی جیسے آپ سے یہ کام لے رہے ہیں کہ رب العالمین رب کے درمیان میں آلودہ یہ چاہتے کہ صرف حضور کی محبت ہو حضور سے محبت کرو حضور سے جو محبت کرے گا یہ سنی مسلمان وہ سب الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ آپ کے اچھے کو قبول فرما لے رب العالمین جب بھی آپ یہاں تشریف شیف لائے اللہ تعالیٰ خدمۃ دارال یہ آپ کے علاقے کا ایک ادارہ ہے جس سے یہ ماشاءاللہ اس کی یہ شاہکار ہے یہ اس کا اس کے یہ کام نہیں کیا ہے لیکن لوگ حافظ لکھ دیتے جب حفظ رہا ہے تو مان ہے حضرت فرمایا کہ میں نے ابھی حفظ نہیں کیا لوگ مجھے حافظ لکھ دیتے لیکن اگر کسی نے محبت میں مجھے حافظ لکھ ہی دیا ہے تو اب مجھے چاہیے کہ باضابطہ حفظ کر لوں اعلیٰ حضرت نے کرا کیا کہا تو شاید کہتا ہے سوچئے چیت عظیم و شان ہے وہ قرآن ہے قرآن ہے, ہے آل آرو دماغ ہے خان ایک مہینے میں یہ سرکار کا زندہ جاوید نوئزہ ہے اللہ تعالیٰ محبت اعلی حضرات اعلیٰ حضرت کی اس محبت کو حل کرنے کے لیے کہ بھائی ہم لوگ بھی ایک اکیلے ہیں دنیا بھر جانا ہے اب یہاں حاضر ہو گئے تو میں اس کو مضبوط کرنے کے لیے محبت کرتے ہیں اس کو اور مزید مضبوط کرنے کے لیے کلکتہ حضرت مولانا محمد کریم الدین قادری صاحب بانی محتم مدرسہ مانو بدر کلکتہ ان دونوں حضرات کو سلسلہ عالیہ قادریا برکاتیہ رضویہ کی خلافت و اجازت اللہ تعالیٰ ان سے بھی مشرق کی کام لینے کی توسیع اللہ <سؤال> تعالیٰ جن سے بھی اچھا دین کی خدمت لے لے کام کر رہے ہوئی کام کرنی